نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا ہے نوح علیہ السلام کی دائانہ تقریر اور ان کی واض و نصیحت کا ان کے کافر قوم پر کچھ بھی اثر نہ پڑا اور ان کا عناد بڑھتا ہی گیا تو انہوں نے اپنے رب سے ان کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب میں نے انہیں جتنی باتوں کا حکم دیا ان سب میں انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان عیش پرستوں اور مالداروں کی پیروی کی جن کے مال و دولت اور ان کی اولاد نے انہیں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا یعنی ان کے کفر و سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور حق کی مخالفت و عداوت میں ان کی سازش حد انتہا کو پہنچ گئی